الحمد للہ وقفا سلام اللہ آباد الصفیٰ ام آباد اس سے پہلے تاوت پر گفتگو ہو رہی تھی بات مکمل ہوئی اور اس کتاب کا جو آپ جس کا درس لے رہے ہیں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ تین اہم بنیادی مسائل مربو کا ومادوں کا ومنبیوں کا الحمدا یہ کتاب پائے تکمیل کو پہنچی اس, اس کتاب کے آخر میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ وفل فی الحدیث رسل امر الاسلام و امود وزر وط ثنا اللہ یہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے جو ہے جس میں تین نہایت اہم باتیں اسلام کی بیان کی گئی ہیں مل اسلام, اسلام کیا چیز ہے اسلام کی بڑی بنیاد کیا ہے یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث بڑی طویل حدیث ہے حضرت محاد ابن جبل رضی اللہ تاران کی حدیث جس کو امام احمد بن حنبل وغیرہ نے نقل کیا ہے کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ صلاد سے میں نے پوچھا اور گزارش کی یا رسول اللہ دنی اللہ الجنت من منار یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دیں وجوہی انار اور چہنم سے مجھ کو دور کر دے یعنی ایسے امال جو ہمیں جنت کا مستحق بنائیں بتا دیں اور ایسے گنا بھی بتا دیں کہ جن گناہوں کے چھوڑنے کی, کی بنا پر ہم چہنم سے بچ جائیں بڑا پیارا سوال تھا اللہ وسول نے فرمایا لقت سال تھا تم نے کوئی معمولی سوال تو نہیں کیا بہت بڑا سوال تم نے کیا لیکن وہ انہول سیر علام یسر اللہ تعالیٰ لیکن اللہ جس پر آسان کریں وہ آسان ہو جاتے ہیں تو آپ نے شاید فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ رو دیر یہ ساری چیزیں اللہ رسول نے بڑی بڑی چیزیں بہت ساری چیزیں بیان کی آخر میں اللہ رسول نے شاط نمایا اللہ عدال کا بیر اصل امری و عمود ہی وزر و تسنامی روز نماز حج زکات ساری چیزوں کا تذکرہ کر دینے کی بات اللہ نے فرمایا اے وہ آج اللہ عدل اصل امر و ہی و دروت صنا کیا میں تمہیں تین چیزیں بتاؤں تین چیزیں بتا دوں ایک تو الاسل امر کیا ہے اور عمود الصلاح کیا ہے نمبر دن زیروت الاسلام کیا چیز ہے یعنی رسول امر امر سمراد اسلام یہ اسلام جو میں لے کے آیا ہوں جو دین لے کے آیا ہوں اس کا سر کیا ہے رسول امر رأس کہتے ہیں سر کو اس کا سر کیا ہے یہ بڑی عجیب سی چیز ہے دوستو سر کی بڑی اہمیت ہے دنیا میں ساری مخلوقات میں سب سے قیمتی مخلوق انسان ہے کب تک جب تک کہ انسان کے جسم سے اس کا سر جڑا ہوا ہے اگر سر الگ کر دیا انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی کسی بھی جاندار کو آپ دیکھیں اس جاندار کی قدر و قیمت کب تک ہے جب تک کہ اس کا سر جڑا ہوا ہے کاٹ دینے کے بعد جدا ہو جانے کے بعد انسان مخل بے کار ہو گئی کہہ قیمت ختم ہو گئی اس کی مٹی میں دفنا دیا جاتا اس کو بڑی عظیم ترین چیز اللہ صلب فرمایا اے معاذ اسلام کا راس اسلام کا سر کیا ہے بتائیں اللہ اکبر اسلام کا سر کیا ہے بتائیں ہم نے کہا بلا یا رسول آنف میں الاسلام یہ جو دین ہم لے کر کے آئے دین اسلام اس دین کا سر جو اسلام اسلام سے مراد اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا اللہ اکبر یعنی جو دین ہم لے کر کے آئے تیئیس سالہ زندگی میں جس دین کی تکمیل کی اتنا بڑا قرآن ہماری تیئس سالہ دعوت دین کی دعوت و تبلیغ جس دین کے لیے ہم نے اتنے جہاد کی ہجرت کی اتنی محنتیں کی اس دین کے باقی رہنے کا ذریعہ چاہے بتائیں السلام اسلام کے معنی اطاعت و فرما برداری جب تک کلمہ پڑھنے والا اللہ اس کے رسول کا حکم کے بعد اطاعت و فرما برداری کرتا رہے گا اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکاتا رہے گا تب تک اسلام باقی رہے گا تب تک اس کا دن باقی رہے گا اگر انسان کہتا ہے ہمارا دن اسلام ہے ہم مسلمان ہیں لیکن اطاعت تو فرما برداری نہیں کرتا اللہ کے رسول سے سلم اللہ اس کے رسول کی بات نہیں سنتا تو اللہ کے رسول فرماتے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسان تو ہے لیکن اس کی گردن کاٹ کے الگ کر دی گئی ہے کسی کام کا نہیں وہ مسلمان وہ مسلمان کسی کام کا نہیں تو پہلی چیز رسول الامر جو دین میں لے کے آیا ہوں اس کا سر جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری رب کے ہر میں کے سامنے سرے تسلیم خم کر دینا نمبر دو امود ہو جو دین ہم لے کر کے آئے یہ دین اسلام اس کا ستون اس کے پلر کیا ہیں اور یہ دین جو میں اس کی چھت کس چیز پر ٹھہری ہوئی ہے ستون کھمبا کیا ہے پلر کیا ہے اللہ سن نے فرمایا وہ امود ہو پانچ وقت کی نماز کی پابندی پچ وقتہ نماز ہے یہی اسلام کا ستون ہے اللہ اکبر اب ذرا آپ بتائیں انسان اگر ستون ڈھا دیا ستون کو ڈھا دیا تو کب تک چھت چلے گی اس لیے ضروری ہے دوستوں ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ نماز کی پابندی کرے نماز کی پابندی کرنے کا مطلب ہے کہ اسلام کی چھت قائم ہے آپ کا دین قائم ہے اگر اسلام چھوڑ دیے نماز چھوڑ دیے سو تن ڈھا دیا تو اب چھت کبھی بھی, بھی نیچے آ سکتے وہ عمود ہو اسلح دو چیزیں ہو گئی تیسری چیز نبی علیہ السلاط اسلام نے جس کے متعلق ارشاد فرمایا تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ نہیں اسلام کی سر بلندی اسلام کا عروج اور اسلام کی ترقی کس چیز میں ہے ہم بتائیں جانتے ہو ابو بن مادب یہی کہے کہ نہیں یار سب بتائیں نے فرمائے الجہاد فی سب اللہ اللہ تعالی کے راہ میں جہاد کرنا یہ تین چیزیں ہیں اسلام کا سر کیا ہے اسلام کا ستون و کمبھا کیا ہے اور اس دین اسلام کا کس سر بلندی کس چیز میں ہے یہ تین چیزیں نبی علیہ صاحب کے بیان کی اور پھر آخر میں اللہ نے ساری چیزیں بیان کر دی ارکان خمسہ بیان کر دیا جنت میں لے جانے والے سارے امان بیان کر دیا ابواب اب الخیر بیان کر دیا اور اسلام کا سر اسلام کا ستون اسلام کی سربلندی کسی نے ساری چیزیں جب آپ نے بیان کر دی تو آخر میں بڑی عبرت کی چیز نبی علیہ صاحب نے ساتھ روایا اے مع اللہ ادالو کا اللہ ادالو کا بیملا کیدالی کا کل کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ساری چیزیں کب تمہیں کام آئیں گی اور یہ ساری چیزیں کب تمہیں جہنم سے آزاد کرائیں گے جنت میں داخل کریں گے بتاؤں اللہ ادالو کا بلا کالی کا کل کیا میں تجھے بتاؤں کہ سارے امال کب تیرے کام آئیں گے کب یہ سارے اعمال جہنم سے تجھے بچائیں گے جنڈت میں داخل کریں گے اسلام ساری چیزیں شربلندی ہوگی بتائیں حضرت معذم جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیے تو نبی احساطہ نے اپنی زبان مبارک نکالی اور اپنی شہادت کی انگلی زبان پر رکھی سرمایا اے معذ یہ سارے امال اگر چاہتا ہے تیرے کام آئیں اور تجھے جنت میں لے جائیں جہنم سے بچائیں اور دنیا میں تجھے سربلندی نصیب ہو تو سارے اعمال تیرے اس وقت کام آئیں گے جب اس زبان کی تو حفاظت کرے گا اس دام میں زبان کی حفاظت کا ایک کتنی ضرورت ضروری ہے اس حدیث سے مطلب کف علئی کا لشانت اپنی زبان کی حفاظت فرما۔ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو یہ سارے نیک امال تیرے قابل قبول ہوں گے کف علئی کا لشانت جب نبی ہے پاسوان نے یہ بیان فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت فرماؤ اگر تیری زبان درست ہے تب یہ ساری نے کیا تجھے پا, تیرے کام آئے گی تو اب معذم جبل اور وہاں موجود صاحب کلام کی پاؤں تلی زمین نکل گئی یا رسول اللہ لمو آخو نب ن تقل یا بھی اللہ رسول کیا ہمارے منہ سے جو کلمات نکلتے ہیں باتیں کرتے ہیں کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرے گا لوگ ایمواخ نا کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا تو اللہ صلیمایا ساکیلت کا سوا کے لو یا معاد معاد گم کرنے والی تجھے گم کرے کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آمد کے دن اکثر لوگ ادھے منہ لٹا کر کے تانگے پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جہانب میں جو ڈال دیے جائیں گے ان میں سے اکثر کا گنا زبان کا گنا ہوگا اسی پر یہ دش ختم ہوئی بات چل رہی تھی کہ تین چیزیں بڑی اہم اسلام کی ہیں مربک ومادینک ومنبینک تمہارا رب کون ہے اللہ کی اللہ اور پھر اسلام کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہیں یہ تین بڑے اہم اسلامی احکام ہیں اور قیامت کے دن انہی تینوں کے خبر میں انہی تینوں کے متعلق پوچھا بھی جائے گا ربک ومنبی وما دینک پوچھا جائے گا اس پوری کتاب میں یہ تینوں مسائل تفصیل سے بیان کر دینے کے بعد شیخ الاسلام نے حدیث کو نقل کیا اور فرمایا کہ یہ دین جس کی اتنی اہمیت ہے مربک ومنویز وما دینک ان کی تین چیزیں یاد رکھنا اور تین چیزوں کی پابندی رکھنا نمبر ایک ان کا سر اس دین کا سر جو ہے وہ اللہ کے تحتوں پر مابرداری رسول کے تحتوں پر جہاں بھی اللہ حسن رسول کا حکم آیا گردر جھکا کر تو اس کو قبول کر لو برانا و یہ فطرت ہونی چاہیے اسلام یہ چاہے یہ اسلام پتہ اگر ایسا نہ کیا تو دین تو ہے لیکن سر غائب ہے نمبر دو نماز کی پابندی کرنا ساری نیکیوں کی بنیاد اور ساری برائیوں سے روکنے کی روکنے والی چیز نماز ہے ان سلاحت تنہا انفاشائی و اس لیے نماز کی پابندی کرنا کیوں نماز اس دین کا ستون ہے جس نے نماز کو نہا دیا گویا کہ اس نے اپنے دین کے ستون کو غائب کر دیا تیسری چیز جہاد فی شبی اللہ ہے جان کی جہاد مال کی جہاد وقت کی جہاد اور سب سے بڑا جہاد ہے ایک انسان اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تعوے بنائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق کا فرمائے اسی طریقے تین مصول والی کتاب مکمل ہوئی اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم نے جو سیکھا سکھایا ہمیں اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اور اس سے گہروں تک پہنچانے والا بنائے اقول کو لا و اسلّہ ضمات